شہید اسلام ڈاٹ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل اسلام ڈاک ڈاک ڈاک احوال یہود اور دیکھتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان میں سے جو دوڑتے ہیں بیٹ گناہوں کے یعنی جلدی گناہ کرتے ہیں جیسے تم آتے ہو نا جی دوڑ دوڑ کے قرآن سننے کے لیے ایسے کوئی ٹی وی کا ڈرامہ ہو نا ننگا ناچ ہو ٹی وی کا ڈرامہ تو یہ شیاطین اور ان سے وال جن یہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا نہیں کوئی ڈرامہ اچھا لگا ہوا ہے بھاگو بھاگو پھر دوڑتے ہیں کہ یہی ہے پھر ڈرامے کو اچھا کہنا کفر نہیں وہ ننگے ڈرامے کو اچھا کہنا گناہ کو اچھا کہنا تو قبر ہے دوڑتے ہیں گناہ کے اندر اور ظلم کے اندر وہ عقل ہے حرام خوری کے اندر کس کے اندر رشوت کھاتے ہیں فخر کرتے ہیں غلط مسئلے بجاتے ہیں فخر کرتے ہیں البتہ برا ہے جو عمل کر رہے ہیں لولا ینحا مربان اب ان کے مولویوں اور پیروں کا شکوہ یہود کے مولویوں اور پیروں کا شکوار افسوس یہ ہے کہ ان کے عوام سرمایہ دار وہ بھی گناہوں میں مبتلا اور حرام پور لیکن مولوی اور پیر بھی ان سے صرف پیسے بٹور لیتے ہیں چندے کھاتے رہتے ہیں ان کو حق نہیں ان کو برائی سے نہیں روکتے حق نہیں کہتے لولا مولوں اور پیروں کا شکوہ کیوں نہیں روکتے ان کو ربا نیون پیر مشاعر اور ان کے علماء ان قول علسما گناہ کی بات سے اور حرام خوری سے ان قولحم علسم کا منع کیا لکھنا ہے اور عقلحم و سوچ حرام خوری سے البتہ برہ ہے جو کرتے ہیں وقالت کالت شکوہ بھائی حضرت کے ہجرت کرنے سے پہلے یہودی جو تھے بڑے آسودہ تھے حتیٰ کے مدینے کے جو قبیلے تھے نا اوس و حضرت وہ یہودیوں سے قرض لیتے تھے قرض وہ سود پہ دیتے تھے بڑے سرمایہ دار تھے یہ بنو و نذیر بن و قرائضہ بہت سرمایہ دار تھے یہودی آج کل بھی سرمایہ دار ہیں کبھی ہی سلو سمجھے جب حضرت تشریف لے گئے ہجرت کر گئے تو انہوں نے حضرت کی کی مخالفت اللہ ناراض ہو گئے تو جو دنیا داری تھی نا وہ افلاس میں تبدیل ہونے لگی کہ اس میں مفلس ہونے لگے غریب ہونے لگے وہ برکتیں ختم ہو گئی نا فرمانی کی وجہ سے پھر خدا پہ اعتراض کر دیا کہ خدا کا ہاتھ بند ہے خدا بخیل ہے اللہ کو کیا کہنے شروع کر دیا خدا کیا ہے بخیل ہیں خدا کا ہاتھ بند ہے اللہ نے فرمایا میں بکیل تمہارے ہاتھ بند ہیں دیکھو جی اور کہا یہود نے ہاتھ اللہ کا کیا ہے بند یعنی بخیل ہے اللہ تعالی اور اللہ دی جواب شکوا خود ان کے ہاتھ بند ہے خود بخیل ہیں وہ یا اس کو جملہ دعا بنا سکتے ہو کہ خدا کرے ان کے ہاتھ بند ہوں اور لعنت کیے گئے بس وقت سے کہا انہوں نے خدا پہ جو اعتراض کرے ملون ہے نہیں بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں بھائی خدا کے ہاتھ ایسے ہیں کیا ایسے ہیں نو مینو بہی ولانہ سالوان کیفیت ہی یا تو یوں کہیں گے نا جیسے متقدمین کہتے ہیں کہ نو مینو بہی وولانہ سلمان کیفیت ہی یا یوں کہیں گے کہ خدا کے ہاتھ مقصود ہیں لازمی معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے سخی ہیں کیا آ, ہاتھوں کا لاز نہ آ دو اچھا جی بلکہ ہاتھ ان کے فراخ ہیں خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اب آگے فرمائے گی آپ ڈبلو ڈبلو دیکھو بھائی شہید ہے آپ حلوہ کھائیں گوشت کھائیں طاقت ہوگی یا نہیں لیکن جس کے اندر سفرہ کی بیماری ہے سفرا بھی بڑی سخت ہے اب حلوہ اور گوشت کھائے گا تو بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی تو حلوے اور گوشت کا قصور ہے یا اس کا اپنا قصور ہے اس کے اندر مادہ جو ہے خراب مادہ ہے سفرہ کا اس ما خراب مادے کی وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہے تو اللہ کا قرآن تو ایک رحمت ہے اور شفا ہے و ننزل و من القرآن ماحُا شفاؤں ورا مسلم <الْمُحْمِنِ> و میں لیکن کافروں کے اندر کیونکہ کفر و نفاق کا غلیظ مادہ ہے اس لیے وہ سفرا بڑھ جاتی ہے وہ مادہ بڑھ جاتے ہے بات ہی سمجھ اس میں قرآن کا کوئی خوب نہیں ہے والا یزید النا اور البتہ بڑھائے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے کیا وہ قرآن جو اتارا جاتا ہے ترف تیرے تیرے رب کی طرف سے کیا بڑھائے گا سرکشی اور میں نے مثال سمجھی ہے نا وینا بین اداوت اصر وہ پہلے تھا نا ان کے اوپر خدا کی لانت ہے لوئن بے ماں کال اصر یہ ہے کہ ڈال دی ہم نے ان کے در میں ہم دشمنی بہت کیا مت تاک کل ما نار ہر گا کہ جلاتے ہیں آگ کو واسطے جنگ کرنے نبیے کے اور مسلمانوں کے یہ لکھ لو یہ اس دور کی بات ہے حضور کے خلاف جنگ کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی اس جنگ کو کیا بجھا دیتے ہیں یہ اس زمانے کے ساتھ خاص کرو کل ما او کدو جب کے جلاتے ہیں آگ کو واسطے جنگ کے اوپر کے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالی یہ اس دور کی بات ہے وہ یس اللہ فسادہ اور دوڑتے ہیں زمین کے اندر فساد کے اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کے ساتھ باقی رہی آج کی بات آج بھی ہم مسلمان سارے متحد ہو جائیں اعمال سالے کر لیں تو انشاءاللہ اب بھی ہمارے اوپر یہ لوگ غالب نہیں ہو سکتے کیونکہ شرط یہ ہے ان تم الاؤ نہ تم تم کامل مومن ہو تو غالب رہو گے لیکن میرے عزیز دکھ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے سوچ اس بات کا ہے کیا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے وہ نہیں جلا رہے ہمیں وہ اشارہ کرتے ہیں ہمیں اپنے جلا رہے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں ہمارے اپنے ہمیں جلا رہے ہیں وہ نہیں آگ لگا رہے ہمارے اپنے آگ لگا رہے ہوگ پیتے ہیں کون دل پیتا ہوں میں لوگ ہیں سب ایش میں کوئی نہیں غم خار من کیا سنا داستان غم علم ہے یار من دل میرا ہے پارا پارا شاد ہے اار من ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑا رو رہے ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں اور اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام جو اشک رواں رکھا ہے نا اسی بنا پر رکھا ہے کہ میرے درد دل ہیں یہ اشک رواں کی صورت میں جو میرے درد دل ہیں یہ آنسو کی صورت میں ہیں درد دل میرے ہیں یہ اشک رواں درد دل میرے ایا ہیں عشق کے آثار اہل کتاب کو ترغیب ایمان لکھو اہل کتاب کو ترغیب ایمان ولو ان حل کتاب لکھو اور اگر تحقیق اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوا اختیار کریں تو البتہ مٹا دیں گے ہم ان سے ان کے برائیوں کو مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو اور داخل کریں گے ان کو کس کے کی اندر جنات نعمتوں کے باغوں میں بلاؤ انہم مقام التورات اور اگر تحقیق وہ قائم کریں کو اور کس کو ड़ी, ड़ी, ड़ी, انجیل کو اور اس کتاب کو جو اتاری گئی طرف ان کے ان کے رب کی طرف سے تو کھائیں گے اوپر اپنے سے اوپر کا کیا منع ہے آسمانوں سے کیا ہوں گے برکات بارش نازل ہوگی بہ من تحت ارجل اور اپنے پاؤں کے نیچوں سے زمین میں بھی برکات نازل ہوں گی من ہم امت و مقتصدہ ان میں سے ایک جماعت ہے راہ راست پہ چلنے والی مقتصدہ کا معنی سیدھے راست پہ چلنے والی اور بہت سے ان میں برے امبال کر رہے ہیں یا ایوہر رسول فریضا خاتم الانبیاء یا یور رسول کیا ہے جی اچھا آپ اوپر لکھ لو اگرچہ اس خطاب میں عام تبلیغ کا حکم ہے اگرچہ اس خطاب میں عام تبلیغ کا حکم ہے مگر چار مسائل کا خصوصیت سے ذکر ہے اگرچہ اس خطاب میں تمام تبلیغ کا حکم ہے مگر چار مسائل کیا ہیں خصوصیات سے وہ چار مسائل آگے آئیں فریضہ خاتم الانبیاء و لمبیا جی. اے رسول پہنچا دو تمام وہ احکام جو اتارے گئے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے تمام احکام پہنچا دو و لم اگر آپ نے نہ کیا تو پس نہ پہنچایا تو نے کسی پیغام کو فریضۂ تبلیغ میں آپ نے تھوڑی کوتاہی کی تو ایسے سمجھو کہ آپ نے فریضۂ تبلیغ کو ادا نہ کیا بالکل مکمل کوتاہی کرو پھر بھی ایک ہی چیز ہے تھوڑی کوتاہی کرو پھر بھی کہا ہے ایک ہی چیز ہے یہی ہے اور اگر نہ کیا تو نے پس نہ پہنچایا تو نے کسی پیغام کو باقی رہی یہ بات کہ کفار ہمارے دشمن ہیں تو انشاءاللہ اللہ تیری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس لیے میرے عزیز ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عبر بھی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے یا نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شہید نہ ہوئے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا تھا کہ آپ کو کوئی کافر شہید نہیں کر سکے گا میں آپ کی جان کی معافی صدی کا مقام تو ویسے شہید سے زیادہ ہوتا ہے دیکھو بھائی, بھائی واللہ و اللہ یا سے یہ تسلی ہے آپ کو اور اللہ تعالی حفاظت کریں گے تیری کیسے لوگوں سے قتل نہیں کر سکیں گے آپ کو ان اللہ لا یہد القوم مل یہاں یا ہدایت سے مراد دوسری ہدایت نہیں کیا کافروں کو ہدایت نہیں ہوتی کیا بھئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں لیکن ادھر فرمایا کہ ان اللہ یا دل کا مل اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو راہبری آپ کے قتل تک نہیں ہوگی کافر کو راہبری آپ کے ہاں بے شک اللہ تعالی نہیں راہبری کریں گے قوم کافر کو آپ کے قتل تک تو حضور کو قتل نہیں کر سکے کو لیا حل کتاب مسئلہ نمبر ایک لکھو میں نے کتنی مسائل بتائے تھے جی چار مسائل اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں نا وہ دین کے کسی کام پہ نہیں ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر ہزارہ اختراف ہیں لیکن قرآن و حدیث اور دین ہمارا محفوظ ہے نہیں اہل کتاب کا محفوظ ہے آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب مسئلہ نمبر ایک نہیں تو اوپر کسی چیز کے یہاں تک کہ قائم کرو تورات کو انجیل کو اور اس کتاب کو جو اتاری کی طرف تمہارے تمہارے رب کی طرف سے قرآن پاک اچھا جی اور ابھی میں نے کہا تھا کہ چونکہ کافر کے اندر کفر کا غلیز مادہ ہے تو سفرا والا حلوہ کھائے سفرہ بڑھے گی یا نہیں تو کافر کے اندر چونکہ غلیظ مادہ ہے وہ قرآن کو سنتا جائے گا کفر کرتا رہے گا تو کفر بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اچھا جی والا یزید اناد اور البتہ زیادہ کرے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے وہ قرآن جو اتارا گیا طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے کس کو بڑھائے گا سرکشی کو اور اورائے گا فلاں تسلی رسو پس نہ غم کر تو پر قوم کافروں کے ان الزین عامو قانون نجات اب عام قانون نجات بیان کیا گیا کہ چاہے مومن ہوں وہ تو ایمان پہ قائم ہیں پہلے یا نہیں آگے فرمایا چاہے یہودی ہوں نصارہ ہوں صابعین ہوں یہ پہلے قانون آپ نے پڑھا تھا یا نہیں وہ پہلے اس بارے میں پڑھا تھا یہ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں سابعون بھی پڑھا تھا بعض حضرات کہتے ستاروں کے پجاری ہیں اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں جی یہود کا ایک ہے یہود کا ایک قسم ہے سمجھے ستاروں کے پجاری ون نسارا من آمن بلّہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اب مومنین کے بارے میں من آمن بلّہ کا منہ کیا ہوگا کہ وہ ایمان پہ کریں کہیں باقیوں کے معنی میں حدوس کا منع ہوگا ایمان ہو ولیم اللہ خر صلاح لقاد خزنہ میساک بنی اسرائیل بیان میساک بنی اسرائیل سے میساک لیا گیا کہ تمام نبیوں پہ ایمان لاؤ جتنے نبی آتے رہے نا نبی آخر زمان تک سب پہ ایمان لاؤ تو سب پہ ایمان لائے بعض نبیوں کو قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا بیر حضرت کو نہ مانا تو نقز آج کیا انہوں نے یا کیا الف تاک لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے تورات میں پھر تورات لکھ لو تمام نبیوں کی تصدیق کا بارسلنا الہم رسولہ اور بھیج ہم نے ان کی طرف رسول وعدہ یاد دلانے کو یہ بھی لکھ لو رسول آئے وعدہ یاد دلانے کو لیکن انہوں نے مانا بھائی اللہ کے رسول آئے ان کی خواہش کے مطابق نہ آئے ان کی خواہشات نفس آنے کے مطابق نہ آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا بعض انبیاء کو قتل کیا بعض کی کیا کی تقزیر کی یہ تو حال ہے می صاحب کا اور بھیجا ہم نے رسول کل ما جا ہم رسولوں یہ نق زیاد آئے جب کہ آتا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس چیز کے کہ نہ چاہتے ان کے دل فری کا ایک فریق کو انہوں نے کیا کیا اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے یہ نق زحت کر دیا وہ ہاتھ بو اللہ تکو نہ اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ نہ ہوگا عذاب فتنا کا عذاب اللہ نے جو بہلت دی نا انہوں نے سبجا کے عذاب نہیں ہوگا لہذا فامو سمو ہدایت سے اندھے ہو گئے ہوگئے ہو گئے انہوں نے سوچا کہ نبی اگر حق پہ ہوتے تو ہمارے اوپر کیا جاتا عذاب آ جاتا اغاب نہیں ہے لہذا ہم ٹھیک ہیں تو اندھے اور بہرے ہوگا گئے حق سے سمتا بلّا پھر مہربانی کی اللہ نے ان کے اوپر اور رسول بھیجا لکھ لو پھر اللہ نے کرم فرمایا اور رسول بھیجا کہ چلو ان کو ہدایت ہو جائے لیکن پھر بھی مانا پھر اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے سم آبوں سمو کثیر اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے کو کرتے ایک مسئلہ آ گیا تھا جی لقد کا اللہ دین مسئلہ نمبر دو لقت کافر اللہ دین مسئلہ نمبر دو, دو البتہ کی کافر ہوگا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے کہتے تھے اللہ کس کی شکل میں آیا آ جیسے بتتی کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مستفیٰ ہو کر چیز ایک نہیں ہے تو ہماری سرے کی زبان میں بھی ایک آدمی کہتا ہے کری تور سین آتے جلوے کی تونی ارب آتے چادر لہام تو صدقے شہر چاچنے میں فرید ان تیرے یہ درکے وٹان تو سچ کہتا ہے کوہ تور پہ تو تھا خدا مدینے کے اندر بھی تو تھا محمد کی شکل میں اور خواجہ فرید کی شکل میں تو تھا کوٹ میٹھان کے اندر ہمارے علاقے میں فرید کو خدا بڑھا دی البتی کافر ہوگا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح بن مریم ہے وہ کال المسیح دلیل نکلی حالان کہ عیسا علیہ السلام خود کس کی تبلیغ کرتے رہے توحید کی یہ کہتے رہے مجھے خدا مانو دلی نکلی کا مسیح نے آئے بڑی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انا اوتا کی شان یہ ہے کہ جس نے شریک ٹھہرا ساتھ اللہ کے اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر کس کو ٹھکانا اس کا نا اور نئی ظالموں کے لیے کوئی مددگار w لقد w کا فر اللہ دینا تیسرا مسئلہ جو کہتے ہیں عیسیٰ خود خدا وہ بھی کافر اور جو کہتے ہیں عیسیٰ صال سلا وہ بھی کہفر ہیں, ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سال سلاح ہے حالانکہ نہیں کوئی معبود مگر معبودہ منت ہو تخویف و اگر نہ رکے چیز سے کہ بکواس کرتے ہیں تو پہنچے گا کافروں کو ان میں سے عذاب دردناب یتوبون ترغیب توبہ ترغیب توبہ کیا نہیں توبہ کرتے راب اللہ کے نہیں ماہی مانگتے اللہ تو مل مسیح ابن مریم اللہ رسول واہ دلیل دلیل ابتالت نہ مسیح معبود بن سکتا ہے اور نہ اس کی ماں معبود بن سکتی ہے نہیں مسیح بیٹا مریم کا مگر کیا ہے رسول ہے نہ خدا ہے خود نہ جوز خدا ہے تاکہ گزر چکے اس سے پہلے بھی رسول اس کی ماں صدیقہ ہے وہ بھی خدا نہیں بن سکتی صدیقہ ہے کانہ یا قلعہ تام وہ تو کھانا کھاتے تھے کیا جو کھانا کھائے وہ خدا ہو سکتا ہے کھانا وہی کھاتا ہے جس کو بھوک لگتی ہے جس کو کیا ہاں تو جس کو بھوک لگے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے یا نہیں آہ. پھر کھانا کھانے کے بعد جو اثرات نکلتے ہیں وہ دیکھو کھانا کھانے والے پیشاب کرتے ہیں یا نہیں ہانگتے موتتے ہیں یا نہیں تو خدا ہانکتا موتا ہے ہر <laughs> وہ اثرات کو بھی ساتھ دیکھو ہاں جو حاجت مند خود ہو بے نہیں حاجت روا ہوں جو خود موتا جائے کھانے کا پینے کا بھوک لگتی ہے اس کو خدا نہیں ہوتا خدا نہ ہنگتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے خود جو ان ضرور دیکھ کیسے بیان کرتے ہم ان کے لیے آیات کو پھر دیکھ کیسے پھرے جاتے ہیں قلت من دون اللہ یہ کتنا مسئلہ جی چوتھا آ, فرما دیجئے کہ آپ فرما دیجیے کیا پوجا کرتے ہو تو سوائے اللہ کے ان معبودوں کی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں نہیں مالک کے واسطے تمہارے نفے کے نہ نقصان کے نہ نفے کے کیا مانا یعنی تمہارے نقصان کو دفع نہیں کر سکتے کم پہ نقصان ہے تو تمہارے نقصان کو تو مشکل کشاہ ہوئے اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں سمیع و علیم کس کی ذات ہے کل یا حل الکتاب یہ زاجر ہے جی زاجر اس بات میں ہے کہ غلو نہ کرو نصارہ کے اندر غلو تھا آ, اپنے آپ کو بڑھا دیتے تھے اپنے آپ کو نہیں امبیال مصلاۃ السلام کو بڑھا کے خدا بنا دیتے تھے تو آج کل بھی یہی حال ہے لوگ پیروں فقیروں کو نبی کا درجہ نبی کو خدا کا درجہ یہ حال ہی نہیں کہتا کرے غیر گرب کی پوجا تو کافر جو ٹھہرا بیٹا خدا کا تو کافر جی لیکن اپنے مطالعے کیا کہتے ہیں مگر پہ میں ہیں پہ کشاد پرشتش کریں شوق سے جس کو چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں سمجھے جی غلیوں کا رتبا نبی سے بڑھائیں یہ حال ہے ان کا آپ فرما دیجیے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر نہ حق اور نہ اتباع کرو احوا قومن قوم کی بے سند باتوں کی احباہ کا من خواہشات بھی ہے اور دوسرا مانا کیا ہے جھوٹے قصے نہ اتباع کرو قوم کی بے سند باتوں کی کہ تاکہ وہ گمراہ ہو چکے پہلے سے اور گمراہ کیا انہوں نے بہت خود بھی گمراہ اور مزل بھی گمراہ کرنے والے وزلو ان سوائے شبیر اور گمراہ ہوئے کسدن یہ نیچے کسدن کا لابظ لکھو ایسے غلطی سے گمراہ نہیں ہوئے اراد گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے